أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا فَجَاءَهَا بأسنا بياتا أو هم قائلون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 کتاب ان ان یہ کتاب ہے ان ضلع جو نادل کی گئی علی کا آپ کی طرف فلاح کنفی صدری کا حرج پس نہ رہے آپ کے دل میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی جمن ہو اس کے بارے میں کوئی تنگی ہو لتن ذیرا اس اس کتاب کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم اس سے ڈراؤ بذکرا لمنین اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے اتبعو اتباع کرو پیچھا کرو ما ذیل مربی کم جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ملا تب او مندون ہی اولیا اور نہ پیروی کرو پیچھا کرو مندونی اس کے علاوہ اولیاء اوروں کا اور سرپرستوں کا کلیلم کرون بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت پاتے ہو و کم منقریت اہلک نہ و کم اور کتنی ہی زیادہ کم یعنی کتنی ہی زیادہ منقریتی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا تباہ کیا فجا بیاتن پس آیا ان کے اوپر بسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کے وقت رات کے سوتے ہوئے او, قائلون او یا کہ ہم کام وہ تھے قائلون قیلولا کر رہے دوپہر کو آرام کر رہے فما کا نہ فما کانا پس نہیں تھا ان کا کہنا بسنا جب ان پر ہمارا عذاب آیا اللہ مگر انہیں کہا انا کن بے شک ہم تھے ظالم فلنسین فلنس پس ہم ضرور سوال کریں گے اللہ ان سے ار سیل جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ضرور ہم پوچھیں گے سوال کریں گے المر بھیجے ہوئے رسولوں سے فلاں علیہم بل پس ان پر ہم بیان کریں گے علم کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اما کناغا بین اور نہیں تھے ہم غائب یعنی ان چیزوں سے بے خبر ولوزن یوم الحق ولوزن اور وزن ہوگا یوم عدن اس دن الحق یعنی برحق ہوگا فمن فق الط موازین فمن بس جس کے ثقلت الط باری ہو گئے موازین ہوں اس کے ترازو فلا اکاہ ملمفل پس یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیابی پانے والے ہیں امن خفت موازینوں اور جن کے میزان ہلکے ہو گئے فعلا اکلدینہ خس رو پس ہوں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو بیما کاروں بے آیات جو اپنی جو تھے ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے زیادتی کرتے صورت العراف کی آیت نمبر ایک سے نو تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے یہ سورت العراف اس کا نام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اصحاب العراف کا ذکر کرتا ہے چندرکن کے بعد ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا اور جنت اور جہنم کے درمیان عراف والوں کا ذکر کیا پھر جہنم والوں کا ذکر کیا تو اس مناسبت سے اس کو صورت العراف کہا گیا اور ہم تفصیل بیان کریں گے کہ آراف کیا چیز ہے اور ان کے ان کو اصحاب العراف کیوں کہا گیا اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور جس طرح کے مکی صورتوں کے موضوعات ہوتے ہیں توحید کا بیان آخرت کا بیان اللہ کی توحید کی نشانیاں انبیاء ان کے واقعات ان کے تو ان ان چیزوں کی تفصیلات اور اس صورت کے تقریباً دو بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصے ہیں ایک وہ جو کہ تقریباً آٹھویں پارے میں جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر کیا اور پھر شیطان کا اس کو گمراہ کرنا اغوا کرنا آدم کو اور اس اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے بنی آدم کو انسانوں کو تنبی کرنا کہ شیطان تمہارا کیسا دشمن ہے اس سے بچ کے رہو اور پھر آگے چل کر یعنی دو گروہوں کا ذکر کیا جیسا بتایا ہم نے کہ جنت والے اور جہان والے اور ان کے درمیان اصحاب العراف اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے واقعات ان کی قوموں کے واقعات کا ذکر شروع کرتا ہے اور اس میں خصوصاً جو نواں پارا ہے نو پارے میں سے اس صورت کا جو حصہ ہے وہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے موسا اور فرعون کا واقعہ کافی تفصیل سے اور پھر اس صورت کا اختتام کیا کچھ قیامت کے حوالے سے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے توحید کا بیان اللہ کے ناموں کا اس کے افوات کا بیان اور پھر کافروں کے ساتھ چونکہ جو معاملہ تھا مسلمانوں کا اس میں مسلمانوں کی ان کی رہنمائی کی گئی کہ تمہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے سورت کا اختتام اس پر ہوتا ہے اور یہ وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے اس سورت کے اختتام پر اس کے آخر میں پہلا سجدہ تلاوت جو ہے وہ قرآن کا آتا ہے تو مات اللہ تعالی اس کے شروع کرتے ہیں علی لام میم سعد الف لام میم اور سعود یہ چار حرف ہم پہلے بھی ان حروف کے حوالے سے بیان کرتے آئے ہیں کہ یہ حروف کیا ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات اگرچہ یہ جی پہلے ہمارے پاس صورت بقرہ کے شروع میں اور صورت آل عمران کے شروع میں آئے ہیں اس کے بعد تیسری دفعہ یہاں پر آ رہے ہیں وہاں پر صرف علی ملا آیا تھا اور یہاں پر سواد کا لفظ زیادہ سواد کا حرف زیادہ آ گیا تو یہ حروف مق مقطعات یعنی الگ, الگ الگ حرف اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان حروف کے ذاتی کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ عربی کے جو الف با تا تا جیم ہا جو حروف تہجی جن کو کہتے ہیں انہی حروف میں سے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں الف با تا تو ہمیں کوئی اس کا معنی ملتا ہے کہ الف کا معنی کیا ہے اور با کا معنی کیا ہے تو یہ صرف حروف ہیں کہ جن کو حرفوں کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں جن الفاظ کے معنی ہوتے ہیں بذات خود حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا الفاظ کے معنی ہوتے ہیں تو ایسے ہی یہ بھی حروف ہیں چونکہ الگ الگ حرف ہیں ان کے اسی حرف ان کو مقطعات کہتے ہیں اور تو ان کے ذاتی معنی کوئی نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو فالتو ہو بیکار ہو تو ان الفاظ کے یعنی حروف کے بقاصد کیا ہیں پھر کس مقصد سے اللہ نے ان حروف کو سورتوں کے شروع میں بیان کیا ہے اور آتے صرف صورتوں کے شروع میں ہی ہیں درمیان آخر میں نہیں آتے تو صورتوں کے شروع میں بعض صورتوں کے شروع میں اللہ نے یہ حروف جو لایا ہے کیوں لایا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ قریش کے عرب کے لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور اسول میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو منصوب کرتے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لیا ہے کہیں سے کس سے کہانی لا کر ہم کو سنا رہا ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالی ان کو چیلنج کیا ان کافروں کو اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کو سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو یہ قرآن عربی کے انہی حروف سے ہے مناسبت کیا ہے ان حرفوں کی یہ کہ جو تمہاری عربی زبان ہے یہ قرآن بھی عربی کی اسی عربی زبان سے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ صورتوں کے شروع میں جو حروف لائے گئے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور تم بھی عرب ہو اور تمہیں بلکہ اپنی عربی پر ناز ہے تو تم بھی اس جیسا کو قرآن لے آؤ قرآن نہیں لا سکتے دس صورتیں لے آؤ دس صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو کم از کم کو ایک صورت ہی لے آؤ تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا اور کوئی بھی بڑا سے بڑا جو عرب عربوں کا فصیح و بلیغ کو ادیب کو شاعر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا اس چیلنج کو نہ کر سکا ہے قبول اور نہ کر سکے گا قیامت تک کہ اس قرآن جیسی کو ایک صورت بھی لے آئے. تو اصل مقصد ان حفظوں کو شروع میں لانے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا عربی میں ہونا ثابت کرنا کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے جو تمہاری عربوں کی زبان ہے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی پھر اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ سورتے لے آؤ تو یہ اس کا ان حروف کا مقصد علماء نے بیان کیا ہے ورنہ ذاتی طور پر ان کے معنی کوئی نہیں ہے اور یہاں پر ایک تمبی ہے وہ یہ ہے کہ بعض بتّی لو ان کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ٹو لگانا اس کی گہرائی میں جانا بغیر کسی دلیل کے تو چنانچہ علیف لام میم جہاں پر آیا ہے کیا کہتے ہیں علیف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد ہے بھئی یہ ساری صرف اپنے اٹکر پچوں ہیں اپنے صرف وہ اپنے خیالات کا معاملہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو علیف کا پڑھنے والے جب الف کہتا ہے تو اس کے زین میں اللہ کا رفظ آتا ہے جب وہ میم پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں محمد آتا ہے کیا جب لام کا حرف پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا جبرائیل آتا ہے تو اس طرح کی تکلفات جو ہیں اس کی قرآن کے اندر ضرورت نہیں ہے اور بلکہ قرآن میں بغیر دلیل کے کوئی بات کہنا ویسے ہی گناہ ہے قرآن میں اپنی خیال آرائیوں کی اجازت نہیں ہے اور ہم نے اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے پانچ اس کے اسٹیپ ہیں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھا جائے کہ اللہ نے اس چیز کو قرآن کریم میں کہیں اور تفصیل سے بیان کیا ہے قرآن کریم کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کہیں پر مختصر ذکر ہوئی ہیں اور دوسری جگہ پر اسی کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے تو قرآن خود ہی اپنی تفسیر کرتا ہے اور اگر قرآن میں نہیں تو پھر کیا دیکھیں گے حدیث میں دیکھیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن کے شعرے ہیں قرآن کے شرح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے ان آیتوں کی ان الفاظ کی کیا شرح کی کس طرح کس طرح بیان کیا ان کو اگر حدیث میں نہیں ملتا تو پھر صحابہ اکرام کو دیکھیں گے کہ جن صحابہ کے سامنے یہ قرآن نازر ہوا انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا اگر صحابہ سے بھی نہیں ملتا پھر تابعین کو دیکھیں گے کیونکہ تابعین نے صحابہ سے علم حاصل کیا کوئی شک نہیں کہ ان کا علم دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہے اور اگر یہ چار مراحل قرآن سے حدیث سے صحابہ تابعین سے اگر یہاں سے نہیں ملتا تو پھر پانچواں کیا ہے پھر عربی لغت کے اعتبار سے عربی لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اس لفظ کا عربی لغت میں لینگویج میں کیا مانا ہے اس کے بغیر قرآن کریم کی تفسیریں کرنا وہ سرف سر غلط ہے گناہ ہے بلکہ تو الف جب ہم کہتے ہیں تو کہیں بھی الف کا معنی اللہ نہیں آتا نہ تو قرآن میں کہیں اس کا بیان ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے نہ صحابہ نے اس کا معنی ایسا کیا ہے اور نہ تابعی نے کس طرح, طرح اس کی تفسیر کی ہے اور نہ عربی لغت کے اعتبار سے الف کا معنی اللہ ہے یا میم کا معنی محمد ہے یا لام کا معنی جبریل ہے تو اس طرح کے تکلفات بعض لوگوں نے کیے ہیں کہ جو قرآن کے اندر حقیقت میں لا علمی جہارت کے ساتھ جو ہے باتیں کرنا ہے جو گناہ ہے نہ کہ نہ کہ صحیح ہے اس لیے ہم جس طرح ذکر کیا ہے اور علماء کے یہی قول راجے ہیں کہ ان حروف کے ذاتی کو معنی نہیں ہے کیونکہ عربی کا حروف تہجی ہیں لیکن ان کو لانے کا مقصد کیا ہے عربوں کو چیلنج کرنا ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اس لیے آپ دیکھیں گے اس کی دلیل کیا ہے کہ اس ان حرفوں کا مقصد ہونے کا کیونکہ یہ بھی علماء کا اپنا استمبات ہے یعنی کہ اللہ کے ربی السلہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان حروف کا مقصد یہ ہے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے لیکن ان کے پاس دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ان حرفوں کے بعد والی آیت جو ہے وہ قرآن سے متعلقہ عموماً جو ہے ان حرفوں کے بعد والی آیت قرآن کے ہی حوالے سے ہوگی جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے مراد ان کا تعلق قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے قرآن کی حقانیت قرآن کے صدا, صداقت سچائی کے ساتھ اٹیچ ہے تو ماتا اللہ تعالیٰ کتاب ان ضلع علیق یہ کتاب یعنی قرآن ضلع علیق جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور نازل ہونے کا مانا ہم کو کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے اللہ تعالیٰ اونچا ہے بلند ہے کیونکہ چیز نازل کا نازل کہاں سے ہوتی ہے اوپر سے نیچے تو قرآن کا نازل ہونے کا لفظ ہم کو یہ مانا دیتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہے اور اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے اونچائی پر ہے اور یہ ان گمراہ کن لوگوں کا رد ہوتا ہے اس میں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرف بھی نہیں ہے اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے تو اللہ مطلب علی قطع... قطع... قطع... نادر کی گئی فلافی کا خارا جن پس آپ کے سینے میں اس کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو آپ کے سینے میں اس کے بارے میں کوئی الجھن نہ, نہ ہو وہ جھن اور جھجک کیا ہے کافر اس قرآن کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے اور مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے قرآن کا مزاق اڑاتے جھٹلاتے کبھی کہتے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے کبھی کہتے کہ یہ کسی پاگل مجنون کی باتیں ہیں ناود بلّہ کبھی کہتے کہ کس سے کہانیاں تم کہیں سے اٹھا کر لا کر ہمیں سنا رہے ہو تو اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے اس کو جھٹلا رہے تھے کافر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو اس قرآن کو آگے سنانے بتانے میں کسی طرح کی کوئی سینے میں الجھن نہ ہو کوئی جھجکنا ہو کوئی الجھاؤ نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو کافروں کو جھٹلانے دو انہوں جو باتیں کرنے ہیں کرنے دو لیکن آپ اللہ کا پیغام سناتے رہو آپ اللہ کا پیغام سناتے رہو کافر جو بھی کہتے کر کہتے رہیں ان کے اس طرح کی باتیں کہنے سے قرآن کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے جٹلانے سے قرآن جھوٹا نہیں ہو جاتا سمجھے نا اور اس میں صرف نبیق صلی اللہ سلام کے حوالے سے نہیں بلکہ آپ کے منہج پر چل کر دین کی دعوت دینے والے کے لیے سبق ہے وہ سبق کیا ہے کہ آدمی کو حق بات کہنا چاہیے حق بات کہتا رہے لوگ آگے سے اس کا مداخ اڑائے اس کو جٹلائے اس کو ٹھکرائے اس کا جو بھی کچھ کرے وہ ان کا معاملہ لیکن انسان کا فرد بنتا ہے کہ وہ حق بات کہنے سے نہ رکے اگر لوگ جھٹلاتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آدمی خاموش ہو جائے اور یہی شیطان چاہتا ہے شیطان باطل پرستوں کو حق بات جھٹلانے پر ٹکرانے پر اس کا مزاق اڑانے پر کیوں اکساتا ہے تاکہ حق والے تنگ آ کر حق کہنا چھوڑ دیں تو اس کا معنی کہ جب آپ حق حق بات کہنا چھوڑ دیں گے تو آپ شیطان کی سازش میں آگے اس شیطان کو کامیاب کر دیا اس لیے کافر کچھ کچھ بھی کہتا رہے کچھ بھی بکتا رہے حق پرست لوگوں کا حق والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حق کو بیان کرتے رہیں تو اسی علمیک کتاب ان عملۂ کا فلاح فی صدری کا حرج یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی تو اس کتاب کو آگے سنانے میں بیان کرنے میں آپ کے دل میں کوئی تنگی کوئی الجھن کوئی جھجک نہ ہو اور ہم نے حرج کا معنی پہلے بیان کیا ہے حرج کے معنی جس کو ہم تنگی کا نام دیتے ہیں حرج کے معنی اصل اصل لفظی طور پر حرج کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا رستہ ایسی جگہ جو جھاڑیوں کے اندر پھنسی ہو وہاں سے کوئی رستہ آدمی کو نہ ملتا ہو آگے جانے کو اس کو حرج کہتے ہیں تو یہاں پر بھی مقصد جو ہے کہ آدمی کا دل سینہ تنگ پڑ جائے اور جو ہے اس کو یعنی کہ تنگی محسوس ہو اس چیز پر اور قرآن کریم اللہ اس چیز کو بیان کیا جگہ جا پر تو اللہ ہیں کہ دوسری میں اللہ نے ذکر کیا اس چیز کا کہ کافر جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ یعنی کہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور آپ ان کو جھٹلانے پر اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتے ہو ہاں جی تو المات کیا آپ تنگی محسوس نہ کرو بلکہ آپ اس قرآن کو آگے سناؤ بتاؤ وزک رالم لیتن بھی آگے قرآن کے مقصد بیان کیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے لیتن ذیرا بھی وزک رال المینین دو مقصد بیان کیا اللہ نے ایک ڈرانے کا اور ایک نصیحت کا لیکن دونوں الگ الگ مقصد ہے الگ الگ لوگوں کے لیے تم ذرا بھی ہی ڈراؤ اس سے کس کو کافروں کو منافع و بے کو قرآن کے نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ گرفت سے ڈراؤ وزک اور اس میں نصیحت ہے معاہدہ ہے نصیحت ہے کس کے لیے مومنوں کے لیے اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ قرآن اس کے مخالفوں کو دشمنوں کو کافروں منافقوں بے دینوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے اللہ کے عذاب سے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس قرآن کو مان لیں اس پر ایمان لے آئیں اور جو مومن ہیں سچے مومن جو ہیں ان کو کیا ملتا ہے اس قرآن سے اس قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس قرآن سے ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اس قرآن سے ان کو نصیحت ملتی ہے اس قرآن سے ان کو ہدایت کے رستے ملتے ہیں تو اس لیے یہ قرآن کے دو بڑے مقصد دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ کافروں کے لیے ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے قرآن اور جو مومن ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے اتبعوا ما ام ضلع من ربکم جب قرآن کا اللہ نے ذکر کیا نازل ہونے کا اور اس کو آگے سنانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بغیر کسی تردد کے اس کو آگے سناتے رہو بتاتے رہو اب اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ سر کو حکم دیا اب آپ سے ہٹ کر اللہ تعالی امت کو حکم دیتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اے لوگوں، اتباع کرو، پیچھا کرو، پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم۔ جو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا۔ تمہاری رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر نازل ہوا یہ قرآن تمہاری طرف آیا ہے۔ اس قرآن کی پیروی کرو۔ اور اس قرآن کے پیروی کرنے کا معنی کہ جو کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے حلال و حرام، جائز و ناجائز جو احکامات دیے ہیں اس پر چلو۔ کیونکہ یہ ہے اللہ کا دین کہ جو آسمان سے آنے والا ہے اور صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے جب سے انسان کو زمین پر بھیجا ہے اس وقت سے لے کر یہی اسی چیز کا حکم دیا ہے آدم کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اللہ نے کیا اس کو حکم دیا فعم مایاتی ان کو اے آدم زمین پر جا رہے ہو لیکن وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے فعم مایاتی ان کو اے آدم جب بھی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے فمن اتبع فلا يضل ولا عشقا کہ جو میری اس ہدایت پر چلے گا وہ شخص ہوگا جو نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بد بختی کا شکار ہوگا اور جو میری اس وحی سے اعراض کرے گا اس سے منہ پھیرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی ورنہ شروع ہوئی امر قیامت عامہ اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو کہنے کا مقصد کہ جب سے انسان کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہے اس وقت سے لے کر اس کا یہی منظر رکھا ہے کہ اپنی مرضی پر نہیں چلنا اپنے خیالات اپنے تصورات پر نہیں چلنا بلکہ کیا ہے آسمان سے آنے والی وہی کے ساتھ چلنا ہے تو یہاں پر میں اتب پیروی کرو ما اون ذیل ربیکم جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے اور اس کی پیروی کیوں ہے انسان اپنے خیالات پر کیوں نہیں چل سکتا انسانوں کے اندر بڑے بڑے سکالر ہوتے ہیں بڑے بڑے یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی عقلوں پر کیوں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اور کیوں ان کو حکم دیا کہ لازمن وہ آسمانی وہی کے ساتھ چلے کیونکہ کہ اللہ خالق ہے وہ حکیم و علیم ہے وہ جو حکم دے گا اس کی طرف سے جو ہدایت رہنمائی آئے گی اس سے بہتر دوسر, کہیں سے آپ کو رہنمائی نہیں مل سکتی اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو ملکوں کے بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے ان کے سیاستدان جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہو سکتا ہے علم کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے پارلیمنٹوں میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کوئی ملک کے لیے قانون طے کرتے ہیں کوئی ضابطے بناتے ہیں اور ابھی چند دن گزرتے ہیں کوئی مہینے گزرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ ضابطہ غلط تھا اس کو چینج کرتے ہیں اس میں ترمیم ہوتی ہے دوسرا بناتے ہیں اچھا دوسرا بنانے کے بعد پھر بھی چند دن کے بعد پتا چلتا ہے یہ بھی غلط تھا اس کو بھی بدل دیا اور یہ سارے آپ کے سامنے اللہ تعالی اللہ کا دین آدم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو شری احکامات ہیں مسائل ہیں اس میں تو تبدیلیاں کی ہوگی اور وہ بھی لوگوں کی مسلط کے پیش نظر لوگوں کی مسلط کے پیش نظر کہ کچھ لوگ تھے ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ لوگوں کے لیے وہ چیز کرنا مشکل تھی اللہ نے اس کا آسان حکم دے دیا پھر دوسرا وقت آیا کہ جب لوگ دین پر مضبوط ہو گئے اللہ نے اس حکم کو بدل دیا لوگوں کے پیش نظر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نور پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم چلے گا نہیں چلے گا پہلے دے کر پھر اس کو چینج کیا سی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام اور بندوں کے احکام میں یہ بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کس لیے کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنے عظیم اپنے علم کے ساتھ دیا ہے حکمت کے ساتھ دیا ہے اور وہ پہلے سے جانتا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کس چیز میں اصلاح ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو آج سے چودہ سو سال پہلے آیا ہے وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے اور قیامت تک اسی طرح قابل عمل ہے کہ جس طرح آپ صلیم کے صحابہ کے دور میں قابل عمل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کے لیے نازل نہیں کیا تھا کہ وہ اونٹوں پر جو سوار ہونے والے تھے صحراؤں میں رہنے والے تھے صرف ان کے لیے ہے اللہ کو پتا تھا کہ قیامت سے پہلے کون لوگ آئیں گے ان کے حالات کیسے ہوں گے ان کے علمی معیار کیا ہوں گے ان کی ترقیاں کیا ہوں گی ان کے ان کے دور میں کیا کیا ٹیکنالوجی ہوگی اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے پتا تھا تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں قیامت تک کے لیے دیے ہیں سمجھا نا اسی میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم و علیم نہیں ہے کہ جو انسان کو جانتا پہچانتا ہو کہ انسان کی کس چیز میں بہتری ہے تو اسی ماں اتبیو پیروی کرو اتباع کرو کس کی ماں ام ضلع من ربی جو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو اس کی اتباع کرو اگر تم ہدایات چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت سے پہلے صرف دنیا ہی کی بہتری چاہتے ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہی کے ساتھ چلو بنا تب نہیں اولیا جب اللہ نے آسمانی وہی کو اتباع کرنے کا حکم دیا قرآن کی اتباع کرنے کا حکم دیا تو اس کے مخالف جو دوسری شریعتیں ہیں اوروں کے جو احکامات ہیں اوروں کے جو خیالات تصورات ہیں اس سے روکا کیا فرمایا بلا اور نہ پیروی کرو من دونی ہی اس کے سوا یعنی اللہ کی طرف سے جو آ... وہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے جو نادل نہیں ہوا دونی ہی ثمراج اس کے سوا اولیاء جمع ولی کی اور ولی کے معنی کیا ہوتا ہے دوست مددگار کارسا سرپرست طرح طرح کے کے معنی آتے ہیں مراد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے بنا رکھے ہیں کو بڑے چھوٹے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے کوئی سرپرست ہیں سرپرست کون ہوتا ہے لیڈر حکمران یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہو تو اللہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی وہی کو چھوڑ کر اوروں کے اور جو تم نے اپنے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو اور یہ لفظ عام ہے اللہ کو چھوڑ کر اور جو تم نے سرپرست بنا رکھے ہیں چاہے وہ کسی کافر مشرق کا سرپرست ہو کسی ہندو کا ہو کسی کرسچن کا ہو کسی یہودی کا ہو کسی کمیونسٹ کا ہو ان کے لیڈر ان کے لیڈروں نے جو قانون بنائے جو نظام وضع کیے ان کی زندگی چلانے کے ان کی بات ہو یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی مسلمانوں میں بھی کوئی ایسے لوگ جن کو تم مفتی کہہ سکتے ہو عالم کہہ سکتے ہو کوئی اس طرح کا نام دے سکتے ہو پیر مرشد کا نام دے سکتے ہو لیکن وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے سمجھے نا اگر قرآن سے رہنمائی کر رہا ہے تو عین یہی اللہ کا دین ہے اللہ تعالی نے ہمیں علماء سے حکم دیا ہے کہ تم کو تم کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو فصال الکر کہ اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کرو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھو لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب کو قرآن سے ہٹ کر سنت سے ہٹ کر اللہ کے وہی سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی حکم دینا چاہے اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے یہ مفتی صاحب اس کو حرام کر رہے ہیں اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے مفتی صاحب اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر کیا ہے ہاں پھر یہ ہے کہ یہ مندونی اولیا ہے یہ مندو ہی اولیا ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کے سبب یہی تو تھا یہود و نصارہ کی گمراہی کا یہی سبب تھا کہ جب انہوں نے اپنے علما کو اپنے درویشوں کو اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہے حلال کرے جو چاہے حرام کرے ان کی گمراہی کا یہی یہی راز تھا تو اگر یہود نصارہ اس وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو مسلمان اگر یہ کام کرے گا تو کیا ہدایت پر رہے گا اس لیے یہ آیت جو ہے بڑی مانی خیز آیت ہے قرآن و سنت کے منہج پر چلنے کے لیے بہت بنیادی آیت ہے کہ دین پر چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ انداز کیا ہے کہ اس وہی کے ساتھ چلنا آسمانی وہی کی پیروی کرنا اس کے ساتھ چلنا اور یہاں پر لفظ آیا ہے ات، اتبا اتباع کرو اور اتباع معنی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق چلو اس سے آگے پیچھے بال برابر آگے پیچھے ہو ملا تک تبھی وہ اتباع کرو وہی کی اور وہی وحی سے ہٹ کر اور جو تمہارے بڑے چھوٹے ہیں تمہارے کوئی پیرو مرشد ہے تمہارے کوئی لیڈر ہے تمہارے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو تمہیں وہی سے ہٹ کر کسی اور چیز پر چلانا چاہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو ان کے پیچھے نہ چلو ہاں یہ گمراہی تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے من کیا دیا گیا ہے وہ وہی کے ساتھ چلنا قرآن و سنت کی اتباع کرنا اور قرآن و سنت سے ہٹ کر اور چیزوں کے پیچھے چلنا قرآن کو چھوڑ کر اور کتابیں لے کے بیٹھ جانا یہیں سے انسان کی گمراہ شروع ہوتی ہے کلی اللہ ماتا ہے کہ بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت پاتے ہو یعنی تم میں نصیحت پانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں ایک معنی ہے اس کا یہ یا تم نصیحت بہت تھوڑی پاتے ہو یعنی نصیحت پانے پانے والے بھی تھوڑے ہیں اور تم نصیحت یعنی کہ بہت تھوڑی قبول کرتے ہو دونوں معنی ہے اس میں صحیح ہے اور تھوڑے نصیحت پانے والے کو بھی اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ ہیں مما اکثر اللہ سے ولیس طبع المن والا ماتا دوسرے میں کہ اکثر لوگ جو ہیں اگر جتنی بھی کوشش کر رہے ہو ایمان نہیں لائیں گے ہمائی ابن اکثر الحمد اللہ وحم اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں شرک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے معنیٰ ہے اکثریت کہاں پر ہے اکثریت گمراہی کی طرف ہے اکثریت گمراہی کی طرف ہوتی ہے اس لیے بعض جاہر لوگ جو اپنی اکثریت پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں ہم سواد اعظم ہیں یہ ان کی جہالت کی دریے ہے ان کے قرآن کو نہ جاننے کی دریل ہے اگر قرآن کو پڑے ہوتے صرف قرآن کا معنی پڑے ہوتے تفسیر نہ بھی پڑے ہوتے تو تب بھی ان کو پتا ہوتا کہ قرآن نے جگہ جگہ پر اکثریت کی مذمت کی ہے اکثریت کی مذمت کی ہے اکثریت کو ہمیشہ گمراہی کفر کے انداز سے بیان کیا ہے تو اس لیے اکثریت جو ہے اس پر ناز کرنا وہ جہالوں کا کام ہے کیونکہ اللہ مات کلی المن اعباد یہ شکور کہ میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں تو اللّہ مات قلیل اللہ تعالیٰ بہت تھوڑے جو تم نصیحت پاتے ہو تو اسے آدمی کیا ملا کہ ایک مسلمان کے لیے جو منج اللہ نے دیا ہے وہ آسمانی وحی کی اتبا کرنا اس کے ساتھ چلنا اس سے ہٹ کر اوروں کی باتیں چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کی بات پر چلنے کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی کس لیے کہ کتنا بڑے عالم کیوں نہ ہو کتنا بھی امام بڑا کیوں نہ ہو اسے اس غلطی ہو سکتی ہے اور اس لیے آپ دیکھیں گے آئرام کے ایک ایک مسئلے پر کئی کئی قول آپ کو نظر آئیں گے ایک ایک مسئلے پر ان کے آپ کو کئی کئی قول نظر آئیں گے کبھی یہ فتوا دیا دوسرے وقت میں دیکھا کہ یہ فتوا غلط تھا بدل دیا دوسرا فتویٰ دے دیا تیسرے وقت میں دیکھا کوئی حدیث مل گئی ان کو تو دیکھا کہ میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے تو اس حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیا چوتھے وقت میں دیکھا کہ اس حادیث سے بھی زیادہ کو سے حدیث مل گئی کہ جس میں معلوم ہوا کہ پہلا بھی جو تیسرا فتوہ تھا وہ بھی اس حدیث،, حدیث کے مطابق نہیں ہے. اس کو پتہ ایک ایک فتوے پر چار چار ایک ایک مسئلے پر چار چار پانچ پانچ فتوے آپ کو ملیں گے اور پھر بھی اِمہ اکرام کے ان اماموں کے جو پیروکار ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب چوتھے قول میں بھی ان کی غلطی ہے امام صاحب سے چوتھے قول میں بھی وہ ان کی غلطی ہے کیونکہ باقی احادیث اور ملتی ہیں کہ جو اس کے بھی خلاف ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ بشر ہے اس لیے اور یہاں سے ایما اکرام کو ہم نہیں ان کے توہین کر رہے ہیں یہاں سے ایما اکرام کے خلاص کا معنی ملتا ہے کہ وہ کتنے سچے تھے ایک فتویٰ دیا دیکھا کہ صحیح نہیں تھا بدل دیا اب یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو پتہ نہیں تھا پہلے جب اس نے فتوا دیا تو اس کو پتہ نہیں تھا اس نے ایسا کیوں کہا تھا بدل دیا بغیر اس کو دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے دوسرا فتح بھی دیکھا کہ وہ صحیح نہیں تھا بدل کے تیسرا دے دیا تیسرا بھی دیکھا صحیح نہیں چوتھا دے دیا اس جو کس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر ان کی کوشش تھی حق کو اپنانے کی لیکن چونکہ انسان ہے غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہونے کے ساتھ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور یہ فرق ہے عام لوگوں کے اندر چاہے وہ عالم ہو امام ہو اور اللہ اللہ کے نبی رسولوں کے اندر نبی رسول پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ان کو غلطی سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر کہیں اجتہادی طور پر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ فوری طور پر تنبی کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ تم یہاں پر غلطی کر رہے ہو اس کی فورن وہاں پر اصلاح کر دیتا ہے لیکن انبیاء کے علاوہ کسی کو وہی نہیں آتی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے بڑے بڑے چوٹی کے علماء لیکن بعد میں ان کے مسائل پر سرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا یہ مسئلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلیلوں کے اصلاح سے خلاف تھا چوٹی کا عالم ہونے کے باوجود جو اس بات کے دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم کی کتنی بھی بلندی کو کیوں نہ پہنچ جائے وہ غلطی سے معصوم نہیں ہے ہاں اگر غلطی سے معصوم ہے تو اللہ کے انبیاء ہے رسول ہے اس لیے ولا تب نہیں ہے اللہ کی وہی سے ہٹ کر اوروں کے پیچھے نہ چلو آگے فرمایا اللہ نے جب وہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور دوسروں کا پیچھا کرنے سے روکا اب جو دوسروں کا پیچھا کرنے والے ہیں اللہ نے ان کا انجام بیان کیا اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن جب کسی چیز سے روکتا ہے اس سے رکنے کا حکم دیتا ہے وارننگ دیتا ہے تو پھر اس کی مثالیں دیتا ہے کہ جو نہیں رکتے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کہ اوروں کے ساتھ اوروں کو پیچھا کرنے سے اور پھر جو اوروں کو پیچھا کرنے والے تھے ان کی مثال دی کیا تھی فرمایا وکم من کریتن اہلک کم کتنی ہی زیادہ من منقری بسیا شہر کتنی ہی آبادیوں کو ہم نے کیا کیا. فجاء او هم تو ان کے اوپر ہمارا عذاب کب آیا بیاتن رات کے سوتے ہوئے رات کو سونے کو کیا کہتے ہیں بیات اور اسی سے لفظ بیت ہے بیت کیا ہوتا ہے بیت گھر تو گھر کو بیت کیوں کہتے ہیں سکون آدمی اس میں رات گزارتا ہے عموماً جو ہے عموماً اب ٹھیک ہے حالات تھوڑے بدل گئے ہیں ڈوٹیاں رات کو بھی ہوتی ہیں پر نہ تو عام طور پر سابقہ زمانوں میں دن میں لوگ کام کرتے تھے اور رات کو گھر میں آتے تھے راتیں ان کی گھر میں گزرتی تھی اس لیے گھر میں جو یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر رات گزرتی ہے اس کو بیت کہا جاتا ہے تو اسی سے بیان کا لفظ ہے کہ جا ہم با سنا بیاتن ان کے اوپر آزاب ہمارا عذاب آیا رات کے سوتے ہوئے رات کے آرام کے وقت اوہم کا ایلون یا کہ وہ تھے قائلون کسے کیلولا سے کیلولا کیا ہوتا ہے ہاں دوپہر کے وقت آرام کرنا دوپہر کے وقت کا آرام جو ہے چاہے وہ آدمی سوئے یا ویسے ہی تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھے لیٹے اس کو کیلولہ کہتے ہیں ضروری سونا ضروری نہیں ہے یعنی کہ عموماً لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح کام کرتے جب دھوپ تیز ہو دھو جاتی گرمی وغیرہ تھوڑا تو ایک ویسے بھی کیونکہ تھوڑا گیپ آ جائے گرمی کا وقت بھی تھوڑا نکل جائے اس وقت میں تھوڑا آرام کرتے پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے کام کے لیے چلتے تو اس کو اس آرام کرنے کے وقت کو کیلولہ کہا جاتا تو اسی سے لفظ قائلون ہے ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا یا تو رات کے سوتے ہوئے یا پھر کیلولہ کے وقت میں کیا مقصد کیا ہے کہ ان کی غفلت کے اوقات میں کہ جب ان کو کوئی اندازہ احساس بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے ان کے ایک بہت اہم چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کی پکڑ کیسے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانوں کو مجرموں کو چھوڑے رکھتا ہے اور پھر اچانک ان کی اس انداز سے پکڑ کرتا ہے ایسے انداز سے کہ جہاں ان کا وہم و گمار بھی نہ ہو جب وہ مزے کی نیندیں سو رہے ہو مزے لے رہے ہوں اور ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں صورت نام میں خصوصاً روایتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے ما... یعنی کہ لوگوں کو وہی بھیجتا ہے رسول بھیجتا ہے ان کی طرف ہدایت بھیجتا ہے جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے ان پر نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے جب وہ عین نعمتوں کے اندر مزے لے رہے ہوتے ہیں آئسویشن کر رہے ہوتے ہیں اللہ پھر ان کے رگ... پھر ان کو رگڑتا ہے پھر ان کی پکڑ کرتا ہے کیوں کہ اس لیے کیونکہ اگر پہلے سے مشکلات میں پڑے ہوں اوپر سے اور مشکل آ تو اتنی بڑی مشکل محسوس نہیں ہوتی نا ایک آدمی پہلے کہ اس کے فخر و فاقہ میں ہے اور کیسالی پڑ گئی اس کے لیے اس کے لیے کیا مصیبت ہے لیکن مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو بڑی و عشرت میں مزے لے رہا ہو اور پھر اچانک اس سے نیمتے چھنجائیں تو ایسے اللہ تعالیٰ بے معنوں کے پکڑے اس سے کرتا ہے تو اللہ ہے کہ ان کی ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا رات کے آرام کے وقت یا دوپہر کے آرام کے وقت یعنی ان کی غفلت کے وقت فما دعواهم باسنا اللہ, ان قالوا كنا اللہ ماتا ہے کہ جب ہمارا ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تھے ظالم یعنی انہوں نے اپنے ظلم کا اپنے کف اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس چیز کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس طرح کے اوقات میں آنا دوسری آدمی اللہ تعالیٰ اہر قرآن امون کہ بستیوں والے اس چیز سے نڈر ہو گئے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے اس فالت میں کوئی سو رہے ہوں اب امن اہل قرآن کہ بستیوں والے اس چیز سے نڈر ہو گئے کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب آئے دوپہر کے وقت جب کہ وہ اپنے کھیل تماشوں میں ہوں اس طرح کے آیات جس میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر اچانک اس انداز سے آتی ہے تو اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ فما کرندہ آم تو جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا فما کر نداوا ہم سنا کہ جب ہمارا ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا کیا کہنا تھا الا ان قال مگر نے یہ کہا اناکن والمین کہ بے شک ہم تھے ظالم کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی اپنے جرم کا انہوں نے اعتراف کر لیا پہچان لیا کہ واقعی ہمارے اوپر عذاب کیوں آیا ہے یہ پکڑ ہماری کیوں ہو رہی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اعتراف کرنے کے باوجود بھی اللہ ان کا ان کے اوپر آ رہا ہے آداب ٹل نہیں رہا جو کس بات کی دلیر ہے جو اس بات کی دریل ہے کہ اللہ مجرم کو چھوڑے رکھتا ہے لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے چاہے اس وقت کچھ بھی کر لے پھر اس کی پکڑ ہو کے رہتی ہے اور اللہ نے سورہ یونس کے آخر میں بیان کیا اس چیز کا کہ کسی بستی پر بھی کسی قوم پر بھی جب عذاب آیا ہے تو ٹلا نہیں ہے اِلَّا قوم یونس. یونس صلی اللہ قوم یونس سباہی یون علیہ السلام کی قوم کے کہ اللہ نے ان سے عذاب کو ٹالا ان سے عذاب کو ٹالا اور وہ قصہ پڑھیں گے ہم تفصیل وہاں پر مسترجی کہ وہ یعنی کہ یونس صلی اللہ... یونس صلی اللہ, علیہ وسلم کو اللہ نے قوم کے اوپر عذاب آنے کا خبر دے دی اب یون ص اللہ, اللہ کی اجازت کے بغیر ہی قوم سے نکل گئے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اب ادھر سے قوم کو جب پتا چلا کہ نبی صاحب نکل گئے ہیں اور قوم کو بار تھے کیا داو آنے والا ہے اب قوم نے کیا کیا وہ سبھی کے سبھی قوم بھی اپنے بچوں بڑوں عورتوں مردوں کے ساتھ سبھی کھلے سہارا میں نکلے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اپنے جانور بھی ساتھ لے آئے اور وہاں پر اللہ کے سامنے خوب روئے گڑ گڑائے اور کے جانور بھی ان کے جانور بھی اسی انداز سے وہ یعنی ماحول کے اندر ان کی آوازیں ایک عجیب منظر پیدا ہوا تو جس وجہ سے پھر اللہ نے ان ان کے ان سے عذاب کو ٹال لیا ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے پھر وہ کچھ بھی آگے سے کر لیں وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے یہاں پر بھی یہ قوم اعتراف کر رہی ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے بعد اعترافات ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے ہاں پہلے سے ہے آدمی سمجھ لے سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن پکڑے جانے کے بعد اعترافات میں میں غلطی پر تھا میں گناہ کیا ہے وقت ہاں پہلے سے تم توبہ کر لو اچھی بات ہے اس لیے حد بناف ہونے کے حوالے سے نفاذ کے بارے میں وہ کے واقع آتا ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر کسی نے اس کی چادر اٹھا لی چوری کر لی تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ کے وسلم کے آ کے شکایت کی کہ اس طرح چادر چوری ہو گئی تو چور کو ڈھونڈا گیا پتا چل گیا فلاں چور ہے تو آپ نے اس چادر کا دیکھا اس کی اتنی قیمت تھی کہ جس پر ہاتھ کٹتا تھا دیا حکم دے دیا اب جس کی چادر تھی اس نے دیکھا کہ چادر کے بدلے میں ہاتھ کٹ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہتے کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں آپ میں کہ اب نہیں یہ پہلے تھا کہ پہلے تم اس کو معاف کر دیتا اب جب یعنی فیصلہ ہو رہا ہے قاضی کے پاس جج کے پاس یعنی آفسرسن کے پاس پہنچ گیا ہے اب اس میں سفارش نہیں اب یہاں پر تمہاری چھوڑنے, تمہاری چھوڑنے کا اختیار باقی نہیں تمہارے پاس تو کہنے کا مقصد دنیاوی طور پر بھی شریح حدود کا ہے, قانون ہے کہ وہ چیز جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے جس کو آپ معاف کر سکتے ہو آپ کو کب تک معافی کی اجازت ہے جب تک وہ قاضی کے پاس نہیں پہنچتی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہاں جب فیصلہ ہو جائے گا پھر آپ کو اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہا, پھر وہ حد نافذ ہو کے رہے گی ہاں جی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اللہ کا عذاب بھی جب آتا ہے تو پھر آ... وہ کہنے والے سو کہتے رہے کہ ہم بڑے ظالم تھے ہم بڑے مجرم تھے ہم ایسا تھا ویسا تھا ان کی ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو یہاں پر اللہ ماتا ہے اللہ انقار اللہ کن غالمین اپنے ظلم کا اپنے جرم کا اعتراف کیا انہوں نے تو اس کے باوجود عذاب آداب آ کے آ... آ... آ... آ... آ... آ... رہتا ہے یہ تو دنیا کے اندر ہے آخرت میں کیا ہے اللہ ماتا کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے فلنس علّلہ لدینہ سیل علیم <الَّيْهِم> ولنس علّہ سلیم <الْمُرْسَلِين> ہم ضرور پوچھیں گے فلنس علّہ نون لام جو لگا ہے شروع میں لام اور آخر میں نون تاکید یہ دونوں کس کے لیے ہیں تاکید کرنے کے لیے کہ ضرور ضرور ہر قیمت ہم پوچھیں گے اللہ ددینہ ان لوگوں سے اُرسی علیم <الَّيْهِم> جن کی طرح رسول بھیجا گیا یعنی قوموں سے ہم قوموں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول آیا کہ نہیں آیا اس نے آ کے تم کو اللہ کے دن پہنچایا نہیں پہنچایا والا سلیم اور ہم ضرور سوال کریں گے کن سے بتاتے خود رسولوں سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دربار لگائے گا عدالت کھڑی کرے گا اور اس عدالت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی لے آئے گا اور قوموں کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی لے آئے گا قوموں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے پاس, پاس کوئی رسول آیا تو قوم کیا کہیں گی ماں جانا من نظیر جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو کیا بات کہہ گے ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ رسول سے پوچھے گا کہ تمہاری قوم تو کہتی ہمارے پاس کوئی آئے نہیں ہے ابا بعض رسول ایسے بھی ہوں گے جن کے جن پر ایک, ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہوگا اب اکیلا رسول اللہ تعالیٰ فمائے گا کہ کوئی گواہ لاؤ کہ واقعی تم ان کے پاس گئے ہو تم نے جا کے ان کو دعوت دی ہے اس وقت اللہ کے نبی رسول گواہ لائیں گے کہاں سے ہاں جی گواہ کہاں سے لائیں گے بھی؟ ان کے اوپر تو ایمال لانے والا ہے ہی نہیں کوئی اکیلا نبی ہے گواہ کہاں سے آئیں گے بقدا جا اللہ کو امت الناس اپنے مقام کو ذرا پہچانیے کہ اللہ نے ہم کو کیا مقام دیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں گواہ بننے والے کون ہیں اس امت کے مسلمان ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے مقام کو پہچانے طرح کہ اللہ نے کیا ہم کو مقام دیا ہے کہ رسولوں کے حق میں گواہی دینے والے آپ لوگ تو ضرورت ہے اس مقام کو پہچان کر اس کی قدردانی کرنے کی اللہ کی عدالت میں رسولوں کے حق میں گواہی دینے والے تو رسولوں کے قوم جب کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں ہے تو رسول پھر مسلمانوں کی طرف آئیں گے آؤ ہماری گواہی دو ہم کہاں سے گواہی دیں گے بھی؟ وہ رسول جو ہم سے ہزاروں سال پہلے گزر چکا نہ ہم نے اس کا زمانہ پایا نہ اس کو دیکھا نہ اس کی قوم کو دیکھا گواہی دینے کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے ہاں اس قرآن سے تو قرآن سے وہی گواہی دے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا کیا خیال ہے قیامت کے دن وہی گواہ بن سکے گا نا کہ جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہم مسلمان تو ہے لیکن قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن ہوتا کہاں پر ہے قرآن کیا چیز ہے تو گواہی کس چیز کا دے گا تو بھائی سارے تقاضے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اس مقام کے تقاضے کیا ہے اس قرآن کو دیکھو اس قرآن کو پڑھو تاکہ قیامت کے دن گواہیاں دے سکو تو بات کر رہے تھے فارانس علین اسی لحر ملّہ تماعت ہے ہم پوچھیں گے ان کے ت... ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہارے پاس رسول آئے رسول نے تم کو آ کے کیا تعلیم دی کیا اس نے تم کو بتایا فلانس علن الم سلین اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی اچھا پوچھنے کی ضرورت کیا اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہت عدل کرنے والا ہے تو عدل کے جو تقاضے ہیں اللہ نے سارے پورے کرنے گوائیاں عدالت شہادتیں ہر چیز اس لیے قیامت کے دن کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ یوم یقوم الشہاد کہ جس دن گواہیاں کھڑی کی جائیں گی اصول گواہ ہوں گے قوم گواہ ہوں گی زمین گواہ ہوگی فشتے گواہ ہوں گے طرح طرح کے گواہ یوم یقوم الشہاد ایک اشہاد جمع شاہد کی کہ جس جس دن گواہ کھڑے ہوں گے وہ سارے گواہ کیوں ہیں اللہ تو اللہ کو ہر ہر چیز کو خود اس کو علم ہے جی سارے گواہ تاکہ صحیح عدالت کا نظام قائم ہو کیونکہ وہاں بھی بے چیز کا انکار کریں گے کہ ہم تو شرک نہیں کیا تھا ماہ کنہ تو شرک کیا ہی نہیں ہے ایسے ہم, مشرک بنا دیا ہم تو شرک کیا ہی نہیں آج بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہمیں تو شرک کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گواہ کھڑے کریں گے کہ شرک تم نے کیا ہی نہیں کیا ہاں غیر اللہ کو اس تیری فریادیں کر تم کو سنا دے گا کس کس نام کے کس کس کے نام کی تم نے فریادیں کی ہوئی ہیں کس کس نام کے تم نے چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہیں وہ سارے تمہارے سامنے فلم میں دکھا دے گا تم کو سمجھے نا کس کس کے نام کے تم نے بکرے دیوا کیے ہوئے ہیں وہ سارے تم کو فلم دکھا دے گا تاکہ پتا چلے کہ تم نے شرک کیا کہ کی نہیں کیا سمجھے نا تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا ہے اور عدل کے جتنے بھی تقاضے ہیں سارے پورے کرے گا اس لیے سوال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے کہ کون کہ, کہ کس نے کیا کیا ہے فلاں نقص علیہ بے علم اللہ ماتا کی گواہیاں کے کھڑی کریں گے ان سے پوچھ بھی لیں گے اور پھر پوچھنے کے بعد ان کی ایک ایک چیز کو ان کو بیان کر دیں گے نقصوم بیان کریں گے علیہم ان پر بے علم ان کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ بیان کریں گے کہ تم نے کیا کیا ہے کیا کر کے آئے ہو وما کنہ غا ابین اور ہم کو ان سے غائب نہیں تھے اللہ ماتا ہے کہ ہم ان سے غائب نہیں تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں ان کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے تھی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے تھے صرف یہ نہیں کہ علم میں ہے ہاں کرامن میں لکھ رہے ہیں زمین نوٹ کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز آپ کے آس پاس گواہ ہے آپ کے پاس یہ ستون یہ ہر چیز جو آپ کے آس پاس ہے یہ آپ کی گواہیاں دے گی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ہم, ہم آپ کہ ہم کو غائب نہیں تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن آ کے جو کیا ہے دے پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے کیا کیا ہے ہم ان کی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے اس پر گواہ تھے اس کو نوٹ کر رہے تھے تاکہ قیامت کے دن جو فیصلے جو ہیں وہ صحیح طریقے پر ہو جائے اس لیے میں آگے بل وزن دن حق اس دن وزن جو ہے وہ حق ہوگا سچ ہوگا حقیقت کے مطابق ہوگا یہ دنیا کے وزن نہیں ہیں کہ جہاں پر دانیاں چلتی ہیں اونچ نیچ ہوتی ہے وہ طرح طرح کے وہ فراڈ بازیاں چلتی ہیں یہ قیامت کے دن کا وزن ہے کہ جو حقیقت ہے ایک حق ہونے کے دو معنی ایک تو اس وزن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو کے رہے گا قائم ہو کے ترازو لگے ترازو لگ کے رہیں گے یہ صرف کو خالی باتیں نہیں ہیں اور دوسرا جو ترازو ہوں گے وہ ترازو بھی عین حق کے ساتھ ہوں گے کہ جس میں کوئی اونچ نیچ کے معاملات نہیں ہیں جس میں کوئی کمی زیادتی کی باتیں نہیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں تو وزن بھی یعنی کہ ہوگا لازمن قائم ہوگا اور وزن بھی حق کے ساتھ ہوگا وزن یوم دن الحق اور سن وزن ہوگا برحق طور پر ف من فق الت موازین ہوں فلاء اِک ام المفلحون امن خفت موازین و فلاء اِقل الدین خسرو انف صاحب بے ما کار و بیاتِمون بس جن کے وزن باری ہو گئے فلاء اِک فلاء اکم المفل خون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا پانے والے کامیابی پانے والے ہیں اور من خفت موازین ہوں اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے فلاء اِق الدین خسرو انفصاَ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا کس کو ہاں کس کا خسارہ کیا انفس اہم اپنے آپ کا کسی اور کا نہیں بیما کانو بی آتی جو ہماری ایتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تھے ان کو جھٹلاتے ان کو انکار کرتے ان کی تعویلیں کرتے ان کو ٹھکراتے حدیث کے مقابلے میں اپنی باتیں چلاتے اوروں کی باتوں کو لے آتے یہ ہماری ایتوں کا ان کے ساتھ جو زیادتی تھی تو اللہ مانتے ہیں کہ جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہاں پر وزن ہوں گے کس چیز کے وزن ہوں گے تین طرح کے وزن تین طرح کے وزن اعمال کا وزن بذات خود جو ہم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا وزن باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ باتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جسم دے گا ان باتوں کو جسم دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے صحیح حدیث اللہ کی میں اللہ کے نبی وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورت آل عمران جو پڑھنے والے ہیں سورج بقرہ کو سورت آل عمران کو اس طرح اس کے اوپر آئیں گے جس طرح کے بادل یا کوئی اس طرح کی چیز اس کے اوپر سایہ کی ہوتی ہے سورج اور سورت عال عمران جسم کی طرح ایک جنگی. چیز بن کر اس کے اوپر آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جسم دے گا بنائے گا نیک آ... انسان کا نیک عمل اس کا بد عمل قبر میں ہی آخر سے پہلے ابھی قبر میں دفن ہوگا تو ایک خوبصورت نوجوان چمکتے چہرے والا اس کے پاس آئے گا تو کون بھی یہاں پر کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں اور اگر بد ہے تو اس کے پاس بد صورت کالے چہرے والا ڈرونی شکل والا ایسا چہرہ آئے گا, کہے گا تو کون ہے وہ کافر بےمان دیکھ کے اس کو بدکے گا اس کو ڈرے گا کہے گا میں اور کوئی دوسری چیز تیرا بد عمل ہوں تو اللہ تعالیٰ ان عمال کو ان باتوں کو شکرے دے دے گا تو انسان کا اپنا کیا ہوا عمل جو ہے اس کا وزن ہوگا اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے سی بخاری کی آخری حدیث پہلی حدیث کون سی ہے ملعم البن یاد آخری کون سی ہے چلو باقی تو یاد نہیں ہوگی پہلی اور آخری یاد کر لو کلی متانی کلی متانی خفیف علسان فی المیزان ن فل میزان کہ دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں اس کو بہت اچھے لگتے ہیں کیا ہے سبحان اللہ, و سبحان اللہ ہاں چلیے پہلی اور آخری حدیث یاد کرنے رہے صحیح بخاری یاد ہو جائے گا آپ کو. ہاں جی جی کی بھی یاد ہے ہونی چاہیے چل پہلی اور آخری تو یاد ہو نا تو یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث اس میں کیا ہے کہ دو یہ کلم ہیں آپ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ وبی ہم سبحان اللہ, اللہ کلمہ ہے نا آپ نے آپ نے کیا فرمایا فقیل عطا المیزان کہ میزان میں اس کا وزن بہت بھاری ہوگا میزان میں بہت بھاری ہوں گے اس کا مطلب کہ انسان کے اعمال کا وزن ہے اخلاق کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا اچھے اخلاق فی میزان حسن الخور کہ سب سے بھاری چیز جو انسان انسان کے تراض میں رکھی جانے والی کیا ہے اچھا اخلاق ہے اب اخلاق کیا چیز ہے کوئی دیوار ہے کوئی مٹی پتھر ہے کیا خیال ہے اخلاق عمل ہے عمل ہے انسان کا تو کہنے کا مقصد یہ امال اللہ تعالیٰ ان امال ہی کو جسم دے گا ان کا وزن ہوگا امال کا وزن ہوگا اور جن میں امال نامے لکھے جا رہے ہیں ان کا وزن ہوگا اور وہ حدیث بتاقا آپ جو سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک آدمی جس کے 99 دفتر اس کے ننانوے رجسٹر اور ہر رجسٹر اتنا بڑا جو حد نگاہ تک کہ گناہوں سے بھرے ہوئے نہ نان رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تو اللہ پوچھے گا تیری کیوں نیکی ہے تو اپنے اتنے بڑے گناہ دیکھ کر اس کی ساری نیکیاں اس کو بھول جائے گی تو کہے گا مجھے یاد تو کوئی نہیں ہے تو اللہ تیری ہم... تی... ہمارے پاس تیری نیکیاں ہیں ان نالا ان حسنات تو ایک کارڈ نکالا جائے گا جس پر لا الحا لا الہ اللہ تو آدمی کہے گا کہ نان, نان رجسٹر کے مقابلے میں کارڈ کیا کرے اللہ کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا ایک ترازو میں کارڈ اور دوسرے میں نان ویجر رکھے جائیں گے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کارڈ کے رکھنے جانے سے اور کا پلڑا جو ہے جائے اوپر اٹھ جائے گا اور یہ لا لکل جو کارڈ ہے یہ بھاری ہو جائے گا اس کا مانا کہ آمال ناموں کا وزن اور پر بداتے خود انسان کا اپنا عمل عامل کا وزن عمل کرنے والے کا وزن ہاں وہ کیا ہے وہ بھی ہے اس سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ ہیں بھی. قرآن کریم کی عائد بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں رکھیں گے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن موٹا تازہ لمبے چوڑے جسم والا آدمی لایا جائے کافر کو کہ لا جناب